دعا ہری سکھا ریار سکھاری خود سکھاری مور خصاصا مراد ٹولر آگا امور چھ پائی کی تردید کب امور چاہا واجب دیتی ہے نمب یا کب امر چہرام دیم کو نقم دا چاہ جائز بھی اور بے پکور کی تردید امر کو لہار مرادا مراد ابوری مباہا چاڑا جی پھیلے نے جائز بھی ترکم جائز بھی اور فیرم جائز بھی اور ترجیہ ترجیح بھی نکمی ہو گئی۔ تم امور واجبہ راضی مضی یہ نہیں استقارہ کم امور محرمہ دی شاریت منع کرے گا۔ اور وہ کہ لاچو موون و حاج جان جی دوار جا رہے ہیں ترک او فعل قائم کے ورادت ان امور پر لہاف اور طول امور کی ترجیح بھی جب کے چلے بعد امر واجب بھی ہو لیکن داغے وقت کی ترجیح ہے کہ میں فراہم کہ میں سارا کولیشی من سو د سے تعلی بر کمہ ی من لہتن ک خمونں سر کنی پنی تو پرانو کورو غ بے ب سے ظہم محہ گم ب عمل پر ج ک او س س سنو د کارا او سر دیری ب اوور ن کوو کیہ کم جانے بخی سقد آ دورہ کاہ من ککی من د غیرے و س تعائیں دصور ن آے چے و غیر د پر دناےہ پرند کیں ناک غیر وقل ویداد وعلاد وعلاد وعلاد دا. بی بی قدرت کرا پہ کار پانستان لکہ تیو قدرت و اللہ پارسی زمانی زمانی زمانی ہیتھ قدرت نشتری و تعلیم تناہ لات در و تعلیم ولا آلم اسلاح پارسی زمان علم اشتاہ بخیر دیکھ شہر زمان علم کے نشتری ولا آلم وانت اللہم الغیوب سیفی تیفی در کے فٹر و نور سو اللہم ان کنت تعالیم دائر تردید مستفادہ دتر خیر کی تردید رکھی اگر تو شارف کی خردین کی اور مستحظر کی نہاد المرا خیر اللہ جدا کار دمارشت الدنیا پر حاصرہ او جان دامر پر حاصرہ او قارتی آجلی و اتنی امری و اجلی ہی انتا یا بدل دا درورنا دا یا بدل دا آخبت امری دا تبدیل جا درورنا یا تبدیل د خیرنا ایسا تیر پتہ دا و لیب قارا ای آجل امری پا عاجل امر زمانکی و پا عاجل امر زمانکی بسرح لیدہ کارمات آسان بیسوم باردی بی او بیم کی بارا خیر برکت ام آجیو ان کونت تعالیم انہا آدار شرن جارل امر شرنی انتا کم جدہ کا دے زمان پارشر دے نقصان دے ہم قدیم زمان کے دنیا کی اور ڈرباسی باز شریفر ڈرباسی باز شریف جی وقت مقرر کی و وقد دل للخير وقال الجامع ما لا بار خير حيث كانت تشجي ثم ارجني به بما فشارك الفقيه مالك بن أنس محدثن يذكر حديثه في الخلائق وكذا قال عبد الله بن حاتم هذا يروى قراءه بتا حديث جابر بن ساسان غير المعروف الا من حديث عبد الرحمن بن علي الموالي واشهم الذين سقطوا رواه مصديون حديثا وقال وروى وروى عبد الله بن عبد الرحمن بن الرحمن